اے آمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تیک کر لو اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان ناؤ تم جیتی دینا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنمت ہے پہلے تم بھی اسی ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تیک کرنا لازم ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے